والسلام عليك يا نبی عام علی نور بارہ بائیس سور احزاب کی آیت نمبر چھپن میں اللہ تبارہ و وعال ارشاد فرماتا ہے اِن اللہ نبی سوی وسلیم تسلیم ترجمہ کنزل ایمان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غائب بتانے والے یعنی نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو صلو علی, الحبیب اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی ہی وبارہ کا وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ماہ نور سبحان اللہ اپنے جلوے بکھیر رہا ہے اس ماہ نور میں انشاءاللہ اللہ فیضان قصیدہ نور سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے یہ قصیدہ نور جو ہے یہ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکات عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شم وسالت عاشق ماہ نبوت الحاج کاری مفتی احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا لکھا ہوا اس میں انسٹھ اشعار ہیں اور اسے پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ دل میں عشق کے رسول کا نور پیدا ہو جائے گا اس قصیدہ نور کے بارے میں سبحان اللہ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے یہ قصیدہ نور جب پڑا گیا تو کیا کیفیات مرتب ہوئی سنی چنانچہ سب سے پہلے یہ قصیدہ نور اس سے قادری بدایون ہند میں پانچ جمع العرا تیرہ سو سترہ سنی ہجری میں پڑا گیا ہند کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایخ جمع تھے حضرت شاہ ابو الحسین نوری علی رحمۃ اللہ کبی یہ صدر تھے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم مجدد دین و ملت احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان بھی محفل میں تشریف فرما تھے تو بدایون کے مشہور نعت خان حبیب قادری نے اپنے مخصوص انداز میں قصیدہ نور پڑا جو لوگ موجود تھے کہتے ہیں کہ ساری محفل اور دعوت اسلامی کی اطلاع اجتماعی ذکر و ناد سراپا نور بن گئی ایسی پرزو کیفیات تاریخ ہوئی کہ ایک ایک شیر کو چار چار بار پانچ پانچ بار پڑا گیا تحسین و آفرین کے نعرے صبح دس بجے یہ قصیدہ نور شروع ہوا اور زہر سے قبل ختم ہوا پڑھنے سننے والوں پر گھنٹوں کیف و سرور کی کیفیت آ رہی حضرت شاہ احمد نوری میاں گردن جکائے مراقب رہے گردن اٹھائی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب عزت پر بھی عجیب کیفیت تھی آپ والی احنا انداز میں اٹھے بے ساختہ عشق رسول میں ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت شاہ احمد نوری رحمت اللہ تعالی کے مبارک زانوں کو سر رکھا سبحان اللہ یہ قصیدہ جب پہلی بار پڑا گیا تو یہ اثرات مرتب ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ذوق و شوق کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رضاء اللہی کے لیے اش کے رسول بڑھانے کے لیے اش کے رسول میں جھومنے جھمانے کے لیے یہ قصیدہ نور پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی سعادت نصیب فرمائے آئیے جھم جھم کر اس قصیدہ نور کو پڑھ لیجیے مطلب بارہ کا مطلب ہے خیرات بھی صدقے کا مطلب ہے خیرات تارا ستارہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر منور میں جب صبح ہوتی ہے تو نور کی خیرات تقسیم ہوتی ہے تو صرف ہاکی ہی نہیں نوری ستارہ بھی نور کی خیرات لینے کے لیے دامن پھیلا دیتا ہے اور بارگ رسالت میں حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے سد کال کال بٹ بٹا ہے با تیبا میں تیبہ کے گلشن میں ایک پیارا اور نورانی پھول کھلا جس کی قلب و روح کو معتر کرنے والی خوشبو سے مست و سرشار ہو کر بلبلوں نے بھی نور کا ترانہ گانا شروع کر دیا اور اس دن سے لے کر آج تک گا رہی ہے اور قیامت تک گاتی رہیں گے اور سبحان اللہ سیدی اعلی حضرت بھی بلبلے چمینستان رسالت ہیں نا نور کا ترانہ پڑھ رہے ہیں قصیدہ نور کی صورت میں اور اعلی حضرت کے ساتھ مل کر ہم بھی قصیدہ نور پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں نور کا مور کا کس کو کہتے ہیں جھک کر سلام پیش کرنا الازور فرما رہے ہیں کہ جب بھی چاند کی بارہ تاریخ آتی ہے تو آسمان کا چاند بارہ ربیع نور کو پیارے علی سلاط و سلام کی ولادت با سعادت کی خوشی میں جھک جھک کر بارگاہ رسالت میں سلامی پیش کرتا ہے صرف چاندی سلامی پیش نہیں کرتا بلکہ دارائے فلک کے بارہ برجوں کا ہر ہر ستارہ بھی جھک جھک کر بارگاہ رسالت میں سلام نیاس پیش کرتا ہے سے میں تری گلزارے قسمت ہو گیا فض شری ہو گیا پھر فضل ہے مگر دم ہی دیں تیرے آنے سے گئی گلزارے ہنس میں تیرے آنے سے آ صلی صل اللہ تعالی علی محمد چاند اکالی سلاط وسلام کی بارگاہ میں جھک جھک کر سلامیاں پیش کرتا ہے ہمارے اکالی سلاط و اسلام کی کیا شان ہے سبحان اللہ چاند کو روشنی میرے آقا کے صدقے میں تو ملی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آپ کو چاند سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے چنانچہ سنو نے تریمسی حدیث نمبر دو آٹھ سو بیس حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے چاندی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے چادر اور تہبند کے مجموعے کو کہتے ہیں حلہ جوڑا ٹھیک ہے اس میں سرخ دھاریاں تھیں میں کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند وہ دیکھتا حضور یعنی میں اس نتیجے پر پہنچا حضور صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے آ گیا بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے ان شاء اللہ بکیا اشعار اور اس کی علما سنت کی کی ہوئی تشریح کی روشنی میں عشق بھری تشریح مزید کل سننے کی سعادت حاصل کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علم محمد